آج دو ستمبر اتوار کا دن اور سال دو ہزار اٹھارہ ہے اور میں ہوں دوستیں بلوچ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو اور یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات ہیں آج کی نشریات میں ہم شامل کریں گے بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حکیم بلوچ نوشکی میں بلوچ فرزند کی شہادت اور دیگر گرفتاریاں ریاستی دہشت گردی ہے بی این ایم پاکستانی فورسز اور ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں پر حملوں کی ذمہ داری مختلف بلوچ تنظیموں نے قبول کر لی بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں چار افراد جان بحق بارہ زخمی خوزدار میں سرکاری ادارے لاپتہ افراد کی بازیابی کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں لوائقین جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری اب چوکی اور اوشاب سے دو افراد لاپتہ بی پی مینگل کے سربراہ اختار مینگل اور نیشنل پارٹی کے رہنما جان محمد بلیدی کے درمیان تنزیہ ٹویٹس کا تبادلہ چاہی بلوچ استحصالی منصوبہ سینڈک پروجیکٹ میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بو کرتالی کیمپ کو تین ہزار ایک سو دن مکمل عالمی قوانین کے خلاف ورزی پر عالمی دار پاکستان پر اقتصادی پابندیاں عائد کریں ماما قدیر بلوچ امریکہ پینٹاگون نے پاکستان کی تیس کروڑ ڈالر کی امداد روک دی اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے نوشکی میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں ایک بلوچ جوان کی شہادت اور دیگر گیارہ کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی صورتحال آئے دن اور نہ حکومت کے آمد کے ساتھ بدتر ہوتی جا رہی ہے نوشکی میں ایک بلوچ فرزن نظام ولد پیر محمد ساسولی کو مشتبہ قرار دے کر شہید کیا ہے اور دیگر گیارہ لوگوں کو گرفتار کیا جس کا فورسز سمیت روزنامہ جنگ اور دوسرے میڈیا میں اعتراف کیا جا چکا ہے لیکن اعتراف کرنے کے باوجود انہیں منظر عام پر نہیں لایا جا رہا وی این ایم کے مرکزی ترجمان کا کہنا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ماضی کی طرح انہیں بھی کئی سالوں تک خفیہ زندانوں اور اذیت خانوں میں رکھ کر شہید کیا جائے گا یہ ماورۂ عدالت قتل اور گرفتاری انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی ہے ترجمان نے کہا کہ ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے بلوچ قوم نسل کشی کا شکار ہے مگر پاکستان کی خطے میں مذہبی شدت پسندی سے دنیا بلوچ مسئلے کو نظر انداز کر رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر پاکستان نہ صرف بلوچ نسل کشی میں مصروف ہے بلکہ بلوچستان خطے سمیت دوسرے ملکوں میں اسلامی شدت پسندوں کی آباداری کر رہا ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان غورام بلوچ نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز سرماچاروں نے مشکے کے علاقے بزری میں ریاستی سرپرستی میں قائم مذہبی شدت پسند تنظیم اور ریاستی ڈیتھ اسکواڈ مسلح دفاع کے کارندوں پر عملہ کیا جس میں خیر ولد امید موقع پر علاق ہوا اور اسی دوران ان کی مدد کو آنے والی فوجی اہلکاروں پر بھی حملہ کیا گیا اور کبھی امکان ہے کہ مصلح دفاع کے باقی کارندے عملی میں زخمی ہوئے ہیں عملے میں ہلاک شدہ کارندہ علی عیدر محمد وسنی کی سربراہی میں قائم ڈیت کا بھی حصہ ہے بلوچ نے ضلع کیچ میں اوشاب اور تجابان کے درمیان ملا امان کے قریب سی پیک منصوبے کی روٹ پر ایک پل کی سیکیورٹی پر ماہور اہلکاروں کو سنائپر اور دیگر خودکار کار ہتھیاروں سے عملے کی ذمہ داری قبول کر لی جس میں ایک اہلکار علاق اور دو زخمی ہوئے دوسری طرف کلات میں بم عملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز بی آر اے اور یو بی اے کے سرمچاروں نے ایک مشترکہ روائی میں کلاد نیمر کو گردنوا میں سرگرم ریاستی ڈیٹ اسکواڈ کے اہم کارندے سرفراز ساسولی کو ریموٹ کنٹرول بم کا نشانہ بنا کر ہلاک کیا سرباز بلوچ نے مزید کہا کل پنجگور کے علاقے گٹکی سید آباد میں ہمارے سرماچاروں نے افسی چوکی پر سنائپر رائفل سے حملہ کیا جس سے ایک اہلکار ہلاک ہوا ریڈیو زرمبش کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بلوستان کے علاقوں کوئٹہ خسدار پشین سبی اور بولان میں مختلف حادثات میں بچے سمیت مجموعی طور پر چار افراد جاں بحق اور بارہ زخمی ہو گئے ضلع خسدار کے علاقے وڈ میں چین کوپی راڈ لگنے کے باعث ایک مزدور اور پشین کے علاقے گلستان میں تالاب میں ڈوبنے سے گیارہ سالہ محمد یوسف ولد علاء الدین اچکس جاں ہو گئے ہیں جبکہ صبی کے علاقے لنڈی کھوسا گاؤں میں دو گروپوں میں لڑائی کے نتیجے میں دو افراد جاں اور چھ زخمی اور ضلع بولان میں روڈ حادثے میں بھی دو افراد جان بحق اور چار زخمی ہو گئے جبکہ دوسری طرف نال کے مقام پر پنجگور سے کراچی جانے والی السمیر کوچ کو بھی حادثہ پیش آیا جس میں متحد افراد زخمی ہوئے ہیں دو اور واقعات میں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس کے علاقے مینگل ٹاؤن میں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی اور شابان ٹاؤن کے قریب ٹرین کی ٹکر سے ایک ضعیف العمر شخص زخمی ہو گیا ہے خوشدار سے لاپتہ افراد کے رشتے داروں نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ خوشدار میں لاپتہ نوجوانوں کی بازیابی کا جھوٹا افواہ پھیلایا جا رہا ہے جبکہ تاحال کوئی لاپتہ نوجوان بازیاب نہیں ہوا ریاستی ادارے اپنے مقامی ایجنٹوں کے ذریعے گزشتہ چند دنوں سے یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ خوددار سے لاپتہ نوجوان کے ہیں جو کہ ایک جوٹی افوا ہے افراد کے نے خدشہ ظاہر کیا ہے کے نے کیا کہ ہمارے لختے جگروں کو شاید نقصان پہنچایا گیا ہے اب ان کی بازیابی اور گھروں کو پہنچنے کی خبریں پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لاپتا نوجوان بازیہ ہو چکے ہیں اور اپنی مرضی سے دیگر ممالک کو چلے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق اب چوکی کے علاقے جام کالونی میں فورسز اور خفیہ داروں کے اہلکاروں نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے عبد المالک اور ظہیر ولد پنشمبے سکنا بسداد ضلع واران کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا یاد رہے عبد المالک ماضی میں مسلح آزادی پسند تنظیم سے وابستہ رہا ہے جس نے دو ماہ قبل فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال کر خود کو کام کے حوالے کر دیا تھا ایک دن پہلے گریشا سے بھی لیکو رودینی نامی سرنڈر شدہ سرماچار کو فورسز نے اٹھا کر لے گئے تھے جبری گمشدگی کے ایک اور واقعے میں اوشاب کے رہائشی نسیم بلوچ ولد عظیم بلوچ کو فورسز اور اساس اداروں کے اہلکاروں نے اوشاب سے کوئٹہ جاتے ہوئے راستے میں گاڑی سے اتار کر گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا نسیم بلوچ اپنے تعلیم کے سلسلے میں کوئٹہ جا رہے تھے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بی این پی مینگل کے سربراہ صدر اختر مینگل نے نیشنل پارٹی کے رہنما جان محمد بلیدے کی تنظیم ٹویٹ جس میں جان محمد نے لکھا تھا کہ سردار اختر مینگل نے پی ٹی آئی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا نہ صرف حکومت بنانے کے لیے مدد کی بلکہ درخت لگاؤ مہم کا بھی حصہ بن گئے مبارک ہو ان کے جواب میں سردار اختر مینگل نے لکھا کہ پانچ سال نواز شریف کے زانوں پر بیٹھ کر وفاق اور صوبائی حکومتوں کے مزے لوٹنے والوں ہم تو درخت لگانے کی مہم کا حصہ ہیں آپ کی این پی کی طرح بلوچ نسل کشی کا حصہ تو نہیں بنے آپ کو مبارک یاد رہے بلوچ آزادی پسند تنظیموں کے مطابق بی این پی مینگل اور نیشنل پارٹی دونوں ہی ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں اور بلوچ نسل کشی میں ملوث ہیں ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق سیندک پروجیکٹ میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف ہوا ہے چاگی کے سیاسی رہنما ثناء اللہ نوتزئی نے الزام عائد کیا ہے کہ سیندک پروجیکٹ میں لوٹ کسوٹ کا بازار گرم ہے سیندک کے سوشل فنڈ سے گٹ واٹر اسکیم اور اسٹریٹ لائٹس میں بڑے پیمانے پر کرپشن کیا گیا ہے جس کی واضح ثبوت نوکنڈی شہر میں قلت آب کا مسئلہ ہے جو دن بہ دن گمبیر ہوتا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا سینڈک کا بھی ایک سوشل فنڈ ہوتا ہے جو چاہی کے علاقائی ترقی کے لیے ہے مگر چاہی بالخصوص نوکنڈی کے عوام کو اس فنڈ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ سالوں سے یہ فنڈ مال غنیمت بن کر کمیشن اور کرپشن کا شکار ہوتا آیا ہے اور نہ جانے یہ فنڈ کہاں اور کس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے آئے ہیں انہوں نے ڈیزل کی خرید و فروخت اور اسکریپ من پسند افراد کو دینے کے خلاف آواز اٹھانے کی بات بھی کی واضح رہے سیندک پروجیکٹ بلوچستان میں سونے اور تانبے کی ایک وسیع پروجیکٹ ہے جسے پاکستان چین کے ساتھ مل کر بے دردی سے لوٹ رہا ہے اور اس کے معاہدے بھی بلوچ عوام کی مرضی کے بغیر پاکستانی وفاق خود دوسرے ممالک کے ساتھ کرتا ہے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائمبو کرتالی کیمپ کو تین ہزار ایک سو دن مکمل اس موقع پر وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے اظہار یکجہتی کے لیے آنے والے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے مطالبے کرنے کے بجائے عالمی برادری ایران کی طرح پاکستان پر اقتصادی پابندیاں عائد کر کے بلوچ قومی تحریک کی برائے راست کرے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے تمام عالمی قوانین یکسر رد کرتے ہوئے پہلے سے جاری جبری گمشدگیوں اور لاشیں پھیکنے کے عمل کو تیز کر دیا ہے جس کے بعد اب کسی بھی طرح پاکستان سے عالمی دنیا کو یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے وہ صرف تنقید اور چند تجاویز کو مان کر ان پر عمل درامت کرے گا جبکہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے خلاف آواز اٹھائے جانے کے باوجود پاکستان پر اقتصادی پابندیاں نہیں لگائی جا رہی اور پاکستان تحال عالمی امداد حاصل کر رہا ہے پاکستان کی جانب سے شدت پسند عسکری گروپوں کے خلاف ٹھوس کاروائیاں نہ کرنے پر امریکی حکام نے تیس کروڑ امریکی ڈالر کی امداد منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہفتے کے شب پینٹاگون کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل کونی فالکنز کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی محکمہ میک دفاع اب یہ رقم دیگر فوری پر صرف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ٹرمپ انتظامیہ پر الزام ہے کہ وہ افغانستان میں سرگرم شدت پسندوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے تاہم پاکستان اس الزام کی تردید کرتا ہے لیفٹیننٹ کرنل کونی فالکنس کا کہنا تھا کہ کانگریس نے پاکستان کو کولیشن سپورٹ فنڈس کے پچاس کروڑ ڈالر رواں سال کے آغاز میں بھی روک لیے تھے جس کے بعد اب روک جانے والی کل رقم اسی کروڑ ڈالر ہو جائے گی خیال رہے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی سیکرٹری خارجہ مائک یومیو اور اعلی امریکی فوجی افسر جنرل جوزف ڈنفرڈ اسلام آباد کا دورہ کرنے والے ہیں آج کی نشریات میں اتنا ہی کچھ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کے آزمائشی نشریات